السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹس کا و ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من يتبع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن ينعص الله ورسوله فقد زلل وضل بداية الله, الله شيء اما بعد فان خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشرن امور مختصات وكل مختصه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من طغئه ونفسه وهمسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تقافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحم أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزنا من الغفور الزحيم <تصفيق> چوبیسویں پارے کی تین آیات تیس اکتیس اور بتیس اور صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث اس وقت خطبے کے اندر پڑی گئی ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا کہ رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے یعنی کلمہ پڑا اسلام قبول کیا ایمان لے آئے اللہ کی ربوبیت کے اقراری ہے ثم استقامو پھر اس کے بعد وہ لوگ استقامت کا راستہ اختیار کرتے ہیں یعنی دین اسلام پر ثابت قدم رہتے ہیں سیدھے رہتے ہیں ات کے اندر کسی قسم کو ٹیڑ نہیں پیدا ہوتا بلبلائی کا فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے آ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو خواب ولا تحزن کہ تمہیں آگے کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اور جو تمہارا ماضی گزر چکا ہے دنیا کی زندگی جس انداز کے اندر تم نے گزاری ہے اور کہ اس کے اوپر تمہیں کسی قسم کے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تخوف ولا تحزن وہ ابشرو بل جنا فرمائے کہ تم جنت کی بشارت لے لو وہ جنت اللہ تم تو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے جنت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہیں مل رہی ہے اور جب تم جنت میں چلے جاؤ گے تو فرمائے کہ اللہ رب العمین تمہیں جنت میں وہ چیزیں بھی دے گا جو تمہارے دل کے اندر خواہشات کی شکل میں وہ منگو کی شکل کے اندر خیالات کی شکل کے اندر جو چیزیں آئیں گی فرمایا کہ وہ بھی اللہ تمہیں دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ والم فیح بات جو چیزیں تم اللہ سے مانگو گے اللہ وہ بھی تمہیں دے گا نوزغم بنغفور رحیم یہ فرمایا کہ میزبانی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کہ غفور الرحیم دنیا کے اندر انسان آیا ہے اللہ کے حکم سے اور دنیا کے اندر آنے کے بعد یہ شخص جتنا بھی وقت یہاں پر گزارتا ہے اس وقت کا اس کو علم نہیں لیکن وہ وقت ایک متعین ہے محدود ہے جس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے اور اس کے بعد جیسے ہی وہ وقت پورا ہوتا ہے اس کے اوپر موت آ جاتی ہے پرنے کے بعد کہ جو زندگی عالم آخرت ہے دنیا کی زندگی ساٹھ سال جیسے کم بیش لیکن اس کے بعد کی زندگی جو ہے جس کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے وہی اصل زندگی ہے اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تم لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو بل آخرت و خیر و خیرم احبا اور بہت آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے تمہاری خیر رکھی ہے اور ابقا سب سے زیادہ باقی رہنے والی فرمایا کی زندگی نیمتے وہ ہیں جو فرمایا کی آخرت کے اعتبار سے تمہیں ملے گی اللہ کے حکم سے آیا اللہ کے حکم پر دنیا سے جا رہا ہے نہ آنے والے کو کو روک سکتا ہے نہ جانے والے کو کو روک سکتا ہے اب آنے میں بھی اس کی مرضی شامل نہیں جانے میں بھی اس کی مرضی شامل نہیں اب یہ دنیا کی جتنی زندگی ہے یہ دورانیہ ہے کچھ سالوں کے اوپر محیط ہے اگر یہ شخص اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیتا ہے توحید کے راستے پر آ گیا ایمان قبول کر لیا اور اس کے بعد پھر یہ شخص اس دین اسلام کے اوپر پوری کی پوری ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزار دیتا ہے یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے حکم سے آیا اللہ کے حکم سے جانا ہے اور اس درمیان کی زندگی کے اندر بھی میرے رب کا جو حکم ہے میں نے اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے اب جب یہ وقت پورا ہوگا اللہ کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا اس موقع پہ اللہ کا فرشتہ اس کو یہ نوید یہ خوشخبری سنائے گا کہ اللہ تخاف تحزن الم کہ آگے تمہیں جہنم کا دشمن کا آگ کا کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے اور تمہارا ماضی عقیدہ توحید کے اوپر گزرا ہے ایمان باللہ کے اوپر تم نے اپنی ساری زندگی گزار دی اللہ کے احکام کو تم نے مانا اور تسلیم کیا لہذا آج تمہیں جنت کا وعدہ جو اللہ نے دنیا کے اندر تم سے کیا تو اس جنت کے اندر فرمایا اس وعدے کے مطابق تمہیں داخل کیا جا رہا ہے اور تمہاری خواہشات اور مرضی کے مطابق اللہ رب العالمین تمہیں جنت کے اندر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ نے ایک مربع شکل کے اندر ایک لکیر کھینچی اس کے درمیان کے اندر ایک اور لکیر آپ نے کھینچی اور اس کو باہر نکالا درمیان والی لکیر کی دونوں سائڈوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی اور لکیریں آپ نے بنائی اس کے بعد نبی علیہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اندر کی لکیر تم دیکھ رہے ہو فرمایا کہ یہ انسان ہے اس کی دونوں سائڈوں کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی لکیریں تو نظر آ رہی ہیں فرمایا کہ دنیا کے اندر مصیبتیں بیماریاں تکلیفیں آزمائشیں غم یہ ایک چیز سے نکلتا ہے اور دوسرا معاملہ فرمایا کہ اس کے سامنے ہوتا ہے ایک بیماری تھی اس سے نکلا دوسری بیماری ایک پریشانی تھی اس سے انسان نکلتا ہے اس کے آگے کئی پریشانی ہیں. اس انداز کے اندر فرمایا کی زندگی بسر کرتا رہتا ہے اور یہ پریشانیاں سب سے زیادہ آزمائشیں بیماریاں تکلیفیں جتنا ایمان ہوگا اللہ رب المین کے اندر مبتلا کرتا ہے خوشی کے مواقع جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کے اندر اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے باعث خیر ہے کہ اگر تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے اجر لکھا جاتا ہے کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے پر ما کے ثواب لکھا جاتا ہے مسلمان کے لیے یہ چیزیں نعمت ہیں اور جب انسان بیماری سے اٹھتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر گناہوں کی کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی بلکہ بیمار شخص ہے اس کی بیمار پرسی کرنا یہ ایک مسلمان کے جو چھ حقوق ہے ان میں سے ایک حق ہے اور فرمایا کہ جب تک تم بیمار کے پاس بیٹھے ہو جنت کے باغیچے کے اندر بیٹھے ہو صبح کے ٹائم تم گئے ہو اللہ رب العبین کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں شام کے ٹائم اس بیمار کے پاس بیٹھے ہو اس کی بیمار پرسی کر رہے ہو اللہ کے فرشتے فرمایا کہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں نبی علیہ السلام و بیمار ہیں سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تن تشریف لے جاتے ہیں آپ سے مصافہ کرتے ہیں جیسے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگا اسی وقت پریشان ہو گئے اور پریشانے کا اظہار کرتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلط والسلام آپ کو اتنا شدید بخار ہے پورا جسم اس قدر حرارت نبی علیہ السلات والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جب بخار آتا ہے کہ امتی سے اس کا درجہ حرارت ڈبل ہوتا ہے آپ ذرا سوچیں تو یہ آزمائش ہے یہ تکلیف ہے یہ پریشانیاں چاہے موت و حیات کے حوالے سے ہوں خوشی غمی کے حوالے سے ہوں یا معاشی پریشانیاں ہوں کاروباری مسائل ہوں کسی اور اعتبار سے ہوں ایک مسلمان کے لیے جس کا عیدہ ٹھیک ہے اللہ رب کی طرف سے اس کے لئے نامات ہے اللہ کی طرف سے کا خطرہ نہیں ہے دنیا کے اندر سارے خطرات کے اندر سے تم اپنے ایمان کو محفوظ کر کے آج اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں تمہارا ایمان محفوظ رہا آج تمہارا راستہ محفوظ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ زبان سے مانگو گے وہ تو اللہ نے تمہیں دینا ہی ہے صرف یہی بات نہیں بلکہ جو تیرے تیرے دل کے اندر ایک قسم کی خواہش اللہ رب العالمین نے اس کو بھی آج یہاں پہ پورا کرنا ہے فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ درمیان کی لکیریں اس کی تکلیفیں اور چاروں طرف سے فرمایا کہ جو لکیر تمہیں نظر آ رہی ہے موت ہے جس نے اس کو گھیر رکھا ہے آگے سے پیچھے سے دائیں جانب سے بائیں جانب سے کمل موت بلاؤ کم تم فی بروجی مشیادہ اگر کوئی شخص کسی خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو کر اپنے چاروں طرف مضبوط قسم کا حصار بنا لیتا ہے دیوار بنا لیتا ہے اور باڈی گارڈ کھڑے کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر مجھے موت نہیں آئے گی موت کا فرشتہ وہاں پر بھی پہنچ جائے گا ایاتونکمل موت بلاؤ الموت ولو فی بروجی بروج دا انل موت الدی تفر نہ کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگے جا رہے کہ موت نہ آئے موت نہ آئے یہاں سے موت ہے وہاں سے موت ہے کہ جس موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو وہ موت تو آج خود ہی تمہیں ڈھونڈ کے تم سے آ کر ملاقات کر لے گی تم مر جاؤ گے اس کے بعد اللہ رب العالمین کے کے سامنے تمہیں تمہیں پیش کیا جائے گا وہ تمہیں بتائے گا وہ بتائے کہ تم دنیا کے اندر عمل کرتے رہتے تھے اکثر وہ ذکر الموت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دینے والی چیز موت ہے تم نے اس کو کسرت کے ساتھ یاد رکھنا چاروں طرف سے موت نے گھیرے ہوئے اس مربع شکل کی لکیر سے باہر جو تمہیں پڑھتی ہوئی لکیر نظر آ رہی ہے فرمائے کی انسان کی آرزویں اس کے اس کی خواہشات ہیں اس کی منگیں پروگرام ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے یہ ساری چیزیں فرمایا کہ جب موت آتی ہے ان چیزوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے انسان کے منصوبے ادھورے رہ جاتے ہیں انسان کی خواہشات مکمل نہیں ہو پاتی مر جاتا ہے دنیا کے اندر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی لیکن جنت کے اندر جب یہ شخص جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اس نے اپنی زبان سے کلمہ پڑا اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا اور اپنے رب کے دین کے اوپر استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہا آج جنت کے اندر جب پہنچا ہے تو قرآن مجید نے ذکر فرمائے کہ اللہ آج تمہارے دل کی خواہشات کو بھی یہاں پر پورا کر دے گا قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح میں وہ نبی علیہ السلاۃ اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک جنتی جنت کے اندر داخل ہوگا دہاتی قسم کا آدمی زراعت پیشہ کھیتی باڑی کرنے والا ہر ایک شخص کو اپنے پیشے کے ساتھ عمسیت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے وہ شخص جنت میں جانے کے بعد دیکھے گا کہ یہاں پر مجھے گندم کا کھیت نظر نہیں آ رہا دل کے اندر یہ صرف خیال پیدا ہوگا جب آنکھ اٹھا کے دیکھے گا جنت کے اندر گندم کا کھیت ہرا بھرا, بھرا نظر آئے گا ابھی آنکھ ادھر ادھر نہیں جائے گی آنکھ وہ کھیت پک چکا اس کے بعد کٹ چکا اور کٹنے کے بعد اس طرح کی صفائی ہو چکی ہے کہ ایک وہاں پر تل کا بھوسے کا ایک ٹکڑا ایک ذرہ بھی نظر نہیں آئے گا پورا کا پورا میدان صاف ہو جائے گا جبکہ دنیا کے اندر جہاں پر گندم کے کھیت ہوتے ہیں جب یہ گندم کٹتی ہے اور اس کے بعد گندم دانا اور یہ بھوسا الگ ہوتا ہے دور دور تک مینوں تک اس کے ذرات پھیل جاتے ہیں جنت کے اندر ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو اختیار کر لینے کے بعد اللہ پر ایمان لے آنے کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو سیدھا رکھا ہے سورہ فاتحہ کے اندر ہم یہ دعا پڑھتے اے اللہ ہم کو سراط المستقیم کی ہدایت دے مستقیم کا معنی سیدھا اور ایک موقع پہ نبی علیہ السلاۃ اسلام نے ایک لمبی لکیر کھینچی اس کی دونوں سائڈوں کے اوپر لکیریں بنا دی فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر تمہیں نظر آ رہی ہے جنت کا راستہ ہے وَلَا فرمایا کہ یہ سیدھے راستے کے اوپر تم نے چلنا ہے دائیں بائیں جو تمہیں پکڈنڈیاں نظر آ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے راستے نظر آ رہے ہیں اور مائک تمہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا اگر تم نے اپنا رخ تبدیل کر دیا سیدھے راستے کو چھوڑ کر ان پکڑیوں کے اوپر چلنا شروع کر دیا تو یاد رکھو فتح کو من سبھی یہ چیزیں تمہیں سیدھے راستے سے تفرقوں کے اندر بانٹ کے اس سے تمہیں الگ کر دے گی تو سیدھے راستے پر چلنے کی انسان دعا کرتا ہے اور سیدھا رہنے کا حکم ہے سورہ حود کے اندر اللہ تبارک و تارن شاہ روایام کما مرتا و منتا بما کا بلا اے ہمارے پیغمبر نبی علیہ السلام فست کا ماں امیرتا جیسے آپ کو اللہ کا امر ہو چکا ہے اس امر کے مطابق فستقم آپ نے سیدھا رہنا ہے سیدھے راستے پر چلنا ہے آپ نے پک ڈنڈیوں کی طرف اپنا چہرہ نہیں موڑنا راستہ تبدیل نہیں کرنا بنتا باں کا اور یہ حکم صرف آپ کے لیے نہیں وہ لوگ جو کفر سے شرک سے عیسائیت سے یہودیت سے مختلف قسم کے مذاہب سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ آ چکے ہیں پر کہ ان کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اسی طریقے کے ساتھ سیدھے رہیں گے بلا تو تم نے سرکشی نہیں کرنی بغاوت نہیں کرنی تم نے ظلم اور زیادتی کا راستہ اختیار نہیں کرنا نہما تامل نہ بصیر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو اگلی آیت کے اندر فرمایا بلا ترکن پت مسک مناخ جو لوگ ظالمین ہیں مشرقین ہیں کافرین ہیں تم نے ان کی طرف نہیں جھکنا اگر تم ان کی طرف جھک گئے پت مسک تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی مال اولیا بھر یاد رکھو اگر ایسی حرکت کر بیٹھے کہ تم ظالموں کی طرف جھک گئے ان کی طرف تمہارا میلان ہو گیا سیدھے راستے کو تم چھوڑ بیٹھے تو فرمایا کہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ النار تمہیں جہنم کی آگ پہنچے گی اور قیامت کے دن فرمایا کہ پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی اور ادھر فرمایا نہن اولیا کم فل حیات دنیا و فل آخرا وہ بندے کہ جس نے اللہ کی ربوبیت کے اقرار کر لیا دین اسلام کو قبول کر لیا استقامت کے ساتھ اپنی زندگی اس نے گزاری نہ اولیا کم فل حیات دنیا دنیا کے اندر بھی ہم تمہارے دوست ہیں اور قیامت کے دن بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے تمہاری بگڑی بنانے والے تمہارے حامی تمہاری نا، تمہارے ناصر، تمہاری مدد کرنے والے اللہ کہتا دنیا کے اندر بھی ہم اور آخرت کے اندر بھی ہم سفیان بن عبداللہ سقفی، نبی علیہ کے عظیم صحابی ہیں نبی علیہ السلاۃ اسلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلاۃ وسلام فی الاسلام کلمتا دین اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ وہ بات میں آپ سے سنوں اور اس کے سننے کے بعد پھر میں کسی سے نہیں پوچھوں گا نبی علیہ السلاۃسلام نے فرمایا قل آمنت اے سفیان بن عبداللہ تو کہہ دے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لے آیا اس کے بعد اس کے اوپر تم نے قائم رہنا ہے سیدھا رہنا ہے ٹیڑے پن کی طرف تم نے نہیں جانا ضلالت کا راستہ گمراہی کا راستہ المخوب علیہم کا راستہ ابالین کا راستہ فرمائے کو راستوں کی طرف تم نے نہیں جانا تم نے اس وقت فرمایا کہ کلمہ قبول کر لینے کے بعد اللہ پر ایمان لے آنے کے بعد استقامت کا راستہ اختیار کرنا ہے اور اسی پر تم نے ٹٹ جانا ہے جمع رہنا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ تم نے اسی طریقے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی ہے جناب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سنا کرتا تھا نبی علیہ السلام یوکرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب سب قلبی اللہ دین یا مقلب القلوب اے دنوں کو پھیرنے والے دنوں کو الٹ پلٹ کر دینے والے اللہ میرے دل کو دین اسلام کے اوپر ثابت قدمی نصیب فرما دیجیے گا ان یقول کے ساتھ یہ بات کہا کرتے تھے نبی علیہ السلاۃسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلات و ہم نے کلمہ پڑھا آمنہ بے ہم آپ کے ساتھ ایمان لے آیا لے آئے اتخاف علینا کہ آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے ہمارے بارے میں کہ ہم دوبارہ کہیں دین اسلام سے پلٹ نہ جائیں آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ دل اللہ کی اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ رب العالمین کی انگلیوں کے بیچ کے اندر فرمایا کہ انسان کا دل ہے وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے اس لیے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا مقلب القروب سب کلب اللہ دینک اے اللہ میرے دل کو دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھ ایک اور دعا بھی پڑھا کرتے تھے اللہ مشرف القلوب شرف قروب على کا اے دلوں کے اندر تصرف کرنے والی ذات بابراکات میرے دل کو ہر طرف سے گھوا کے پھرا کے اپنی اطاعت کے اوپر لگا دے اللہ تعالی کہ میں تیرا اطاعت گزار بن جاؤں تیرا فرم بن جاؤں تیری بات ماننے والا بن جاؤں اور خوشی خوشی اس بات کو میں قبول کرتا چلا جاؤں یہ دعائیں نبی رسلات اسلام کی یا مقلب القلوب ثبت کلب اللہ دین ہے اللہ مشرف القلوب مسر الوب اللہ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فرمایات اللہ الدنیا وفی حیات اللہ رب العالمین جو لوگ کلمہ پڑھ چکے اور اس کلمے کے اوپر ایمان لے آئے اللہ پر ایمان لے آئے اللہ کے پیغمبر کے اوپر ایمان لے آئے کلمہ پڑھا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ثابت قدبی نصیب فرماتا ہے فی الحیاتی دنیا دنیا کی زندگی میں بھی اور فی اور آخرت کے اندر بھی ظالمین اور اللہ رب العالمین ظالمین کو گمراہ کر دیتا ہے ان کو دین اسلام سے جب وہ پھٹک جاتے ہیں تو گمراہی کے راستے کے اوپر فرمایا کہ ان کو چلا دیتا ہے اور ان کی باغ دور ان کے ہاتھ کے اندر دے کر دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نو اللہ مات و نسل ہی جہنم و سات جانا چاہتا ہے ادھر پھیر دیتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین اس کو پکڑ لے گا اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکے گا اور اس کا ٹھکانا پھر جہنم ہوگا تو دین اسلام پر انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے اور یہی سورہ فاتحہ المستقیم کا مفہوم ہے پانچ وقت کی نماز کے اندر ہر شخص اللہ رب العالمین سے مستقیم کے اوپر چلنے کی دعا مانگتا ہے سرات مستقیم پتہ نہیں ہے اللہ سے اس کے علم کی ہدایت کی دعا کرتا ہے پتا چل چکا ہے اب اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ دن ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں وہ اہل ایمان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ البقوب علیہم کا راستہ کون سا ہے ہیں عیسائیوں کے راستہ کون سا راستہ ہے وہ راستہ ہے جس کے اوپر ادام یافتہ لوگ چلیں اور ادام یافتہ لوگ کون سے رسول نبی نا صدیقینا شہداین وہ سُنا اللہ کا رفیقہ سورہ فاتحہ میں جن انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ انعام یافتہ لوگ النبیین انبیاء کرام ہیں صدیقین صدیقین کی جماعت ہے شہ فرمایا کہ اللہ کے راستے کے اندر جن لوگوں نے شہادتیں دے دی ان کا راستہ ہے فرمایا کہ نیک لوگوں کا راستہ ہے وہ سنا اللہ کر رفیقہ اور فرمائک یہی لوگ سب سے اچھے اب نبی علیہ السلام وسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیں کہ آپ نے کیا اصول دیے کس طرح آپ نے زندگی گزاری مسلمانوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے کافروں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے غلاموں کے آپ نے کیا حقوق بیان کیے ہیں بچوں کے اوپر آپ کی کیا شفقت ہے اللہ حاد القیاس دنیا اور جہان کے اعتبار سے ہر طرح کی ہدایات نبی علیہ السلاۃ کی سیرت طیبہ کے اندر موجود ہے پھر اس کے بعد صدیقی اسی راستے پر چلے شہداء اسی راستے پر چلے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ان لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی صحابہ کرام کس انداز کے اندر دین کے ان کی قربانی ہے السال نیک قسم کے لوگ جو انہیں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں اللہ رب العالمین اس کے مطابق ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے استقامت دین پر سیدھا رہنا جیسے بھی حالات ہو اور کوئی بھی کسی قسم کا معاملہ ہو اور انسان کسی بھی سلسلے سے منسلک ہو اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھتا رہے کہ یا مقلب القلوب ثبت کلب اللہ دین اور تلاش کرتا رہے کہ قرآن مجید اور سنت کے اندر کون سے راستے ہیں کامیابی کے اور کون سے راستے گمراہی کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہر طرح کے حالات سے دوچار ہوئے ان لوگوں نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد ہر طرح کی آزمائشیں سہتے رہے لیکن دین کے اعتبار سے وہ لوگ دین اسلام کے اوپر جمے رہے آپ دیکھیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی پکڑا ہوا ہے اور ظلم و ستم کے شکنجوں کے اندر جکڑا ہوا ہے ہر طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں نبی علیہ السلط و نکلتے ہیں آپ کی نظر پڑتی ہے کہ مکہ کے کافر ان کو مار رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں آپ کیا فرماتے یا آل یاسر فإن جنت کا وعدہ کرتا ہے شوہر شہید ہو گئے لیکن اس سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ تن کی شہادت ہے ابو جہل جو اپنے دور کا فرآون ہے دو اونٹوں کے ساتھ ان کی ٹانگیں بندوا دیتا ہے اور ایک نیزہ مقام سطر کے اوپر مارتا ہے دونوں کوٹھوں کو مختلف سمتوں کے اندر چلا دیتا ہے سب کچھ کر لیا لیکن دین اسلام سے اس صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکے شوہر کو شہید کر دیا گیا حضرت خبیب رضی اللہ کو مکہ کے کافروں نے پکڑا ہوا ہے قید کیا ہوا ہے ایسی قید کیا ایام کس کی انداز کے اندر گزارے ایک ہے. ہے. اسی اسی چھوٹا سا بچہ کھیلتا کودتا ہوا حضرت خبیب کی گود میں اس وقت بیٹھا ہوا نظر آیا جب انہوں نے دنیا سے جانے سے پہلے اسی گھر کے گھر کی ایک عورت سے استرا منگوا لیا تھا کہ میں جاتے جاتے اللہ رب العالبین کے پاس تہارت کے پورے تقاضے تو پورے کر کے چلا جاؤں نہا کے دھو کے زہری طور پر طہارت باطری طور پر طہارت یہ بڑے ہوئے بال جن کے بارے میں شریعت متحرہ کا حکم ہے کہ چالیس دن سے پہلے پہلے ان کو صاف کر لینا ہے عورت جب دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ کے اندر استرا ہے اور ادھر دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ گھبرا گئی کہ یہ تو دنیا سے جا ہی رہا ہے جاتے جاتے میرے بچے کا کام پورا نہ کرتے لیکن کہتے گھبراؤ نہیں ہمیں اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلاۃ اسلام کی تعلیم ہے ہم بچوں پر سلب نہیں کرتے ہم بچوں پر شفقت کرتے ہیں بچوں کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آتے ہیں وہی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ مشرق افار کہتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ تمہاری زندگی کی آخری خواہش کیا ہے کہہ رہے لگے کہ مجھے بیت اللہ شریف کے اندر لے چلو وہاں لے جا کر مجھے دورخت نماز پڑھ لے لے دو رقط نماز پڑھنے لے نماز کے اندر ہے مختصر نماز پڑھی اور کافروں سے کہا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں لمبی دعائیں کروں سجدے لمبے کروں لیکن میں نے سوچا کہ ہاں شاید تم یہ سوچو کہ یہ موت سے ڈر رہا ہے میں نے اس لیے اپنی نماز کو مختصر کر دیا اب سولی کے اوپر لٹکا دیے نیزے پھینکے جاتے ہیں بر زبان قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ اب تو تیرا دل یہ چاہتا ہوگا کہ تیری جگہ پر نوز باللہ سما نوز باللہ نقل کفر کفر نباشت تمہارے پیغمبر نبی علیہ السلاۃ اسلام کو یہاں لا کے کھڑا کیا کر دیا جاتا اور تجھے پدینہ کے اندر بادشاہ بنا کے بٹھا دیا جاتا جواب ملا بدبختو یہ نہیں میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے محبوب ہمارے پیغمبر رحمت علیہ السلاۃ وسلام کے پاؤں میں اگر کوئی چبنے والا کانٹا تو وہ بھی خبیب کے پاؤں کے اندر چھب جائے اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان دے لسط ابال ہی او نقتل مسلم اللہ شکل کان اللہ مسرائی امام بخاری نے ایک طویل اشعار ان کی زبان سے نکلے ہوئے نقل کی ہے جن کے اندر یہ بھی ایک شعر ہے کہ میں اللہ کے راستے کے اندر جا رہا ہوں اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہمارے بھائیوں کو نیک سمجھ دے وہ سمجھے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے وہ راستہ جس کے اوپر امبیا اکرام چلے جس پر صحابہ اکرام نام چلے صدیقین چلے شہداء چلے اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ جب مجھے قتل کر دیا جائے گا اس کے بعد زمین پر میری لاش پھینک دی جائے گی میرے گوشت کو کاٹا جائے گا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے جسم کے ایک ایک حصے کے اوپر بس بیدان کی مٹی اور گردوں کو باہر چڑھا کر مجھے شہادت کے مقام تک پہنچا نبی علیہ السلاۃ اسلام حبیب زید کو قذاب جس دور کا جھوٹا نبی تھا دجال تھا دجال نبی علیہ السلاۃ اسلام کی زندگی میں بھی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر تیس قسم کے ایسے دجال بھی ہوں گے جو نبوت کے دعویٰ کریں گے ایک تو دجال اکبر ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ آئے گا اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے ان کے اوپر سیاہ قسم کی چادریں ہوں گی بہت بڑا فتنہ نبی علیہ السلات والسلام نے دعاؤں کے اندر بھی یہ دعا پڑی تھی اللہ قبرار چالین میں سے جھوٹی نبوت کے دعوی کرنے والے لوگ اسلام کے دشمن پاکستان کے دشمن کلمہ کے دشمن اللہ کے پیغمبر کے دشمن شروع سے یہ سلسلے چلتے چلے آئے آپ نے حبیب ابن زید کو بھیجا اس کو دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے سفیر کو کسی بھی جگہ کے اوپر قتل نہیں کیا جاتا تھا لیکن مسلم قذاب نے حضرت حبیب بن زید انصاری کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد فرمایا کہ اس کو قتل کر دو اور اس کے ایک ایک عزم کو جب کاٹو گے اس وقت اس سے میری نبوت کی شہادت کا شہادت لینا اقرار کروانا اگر یہ میری نبوت کا اقراری ہو جائے تو چھوڑ دینا اگر اقراری نہ ہو تو جسم کے جتنے آزا ہیں اتنے ٹکڑے میں دیکھنا چاہتا ہوں الگ الگ ہو جائے کافر اپنا کام پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے اتشد ان محمد رسول اللہ کیا تو اس بات کی گماہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے نام جی ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اشد اللہ الہ الا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ پھر پوچھا جاتا ہے کہ چلو یہ بات ٹھیک ہے تو میں بھی تو اللہ کا نبی ہوں کیا تم میری نبوت کے کراری ہے سیلم پوچھتا ہے کہتا ہے کہ کہتے اسما یہ اتنا بھاری کلمہ ہے اتنا کفریہ کلمہ ہے کہ زبان کی اوپر لانا تو دور کی بات ہے میرے کان ایسی بات سننے سے بہرے ہو چکے ہیں اور ایسی بات میں کبھی سننا بھی نہیں چاہتا میں ایسی بات کبھی سننا بھی نہیں چاہتا میرے کان بہرے ہیں کلمہ کفر سننے سے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے دین اسلام کی دین اسلام کا اقرار کر لینے کے بعد کلمہ پڑھ لینے کے بعد ثابت قدم رہے تکلیفیں برداشت کی اللہ کے راستے کے اندر جان دے دی لیکن کسی جھوٹے نبی کی نبوبت کو اپنی زبان پر لانا تو دور کی بات ہے اپنے کام سے بھی ایسی بھنک شرنا گوارانے کی ان اللہ دین اقارمست کام ہو میرے بھائیوں سر مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے عبادات ہوں معاملات ہوں معیشت ہو معاشرت ہو اپنے مسلمان بھائی کے ایک مقام اور مرتبہ ہے بچے عورتیں کافر مسلمان انسان دنیا کے اندر دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین ہمیں ایسی توفیق نصیب فرمائے کفر سے ضلالت سے یہودیت سے مجوسیت سے اور اللہ رب العالمین ہر طرح کے باطل مذاہب سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے ہمارے ملک کو بھی محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو اور ذمہ داران کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ دین اسلام کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھے اور اپنی آخرت کو بگاڑنے کی بجائے سوارنے کی کوشش کرے